اصل مسئلہ یہ تو آپ اپنا انفرادی بتا رہے ہیں آپ بات کریں اجتماعی مسائل کہ جو چیزیں جو اشیا قسطوں میں دی جاتی مجموعی طور پہ مثلا انفرادی طور پہ کوئی صاحب اپنی کوئی چیز مقرر کر لیں پیسے اور وہ اس شے کی قیمت اگر وہ بیس مہینے میں ادا کرے اور بازار کے ریٹ سے اس کی قیمت کچھ زیادہ ہو تو کوئی حرج نہیں لیکن یہ جو قسطوں پر سامان ہے اس کے پورا ہم نے معاملات کو دیکھا یہ برائے نام قسطوں پر اس کا جو پیک اس کا معاہدہ جو ہے نا وہ معاہدہ ہی ناجائز ہے وہ کیا ہے بہت سی چیزیں مخفی ہوتی ہیں جو لکھی نہیں جاتے ہیں. آپ کوئی سامان بھی قسطوں پر لیں جب آپ پانچ یا چھ مہینے کی قسط ادا کریں تو آپ کو ایک لیٹر ملنا چاہیے کہ آپ نے اتنا ادا کیا ہے اور اتنا آپ پر باقی مگر یہ کام کرنے والے اتنے ہوشیار ہوتے کہ گاڑی ہو کوئی چیز ہو فریج ہو موٹر سائیکل یہ آپ کو کرائے کی رسید دیتے ہیں قسط کی رسید نہیں دیتے ایسا کیوں کرتے ہیں یہ کرائے کی رسید اس لیے دیتے ہیں کہ جب بھی آپ نے ایک دو مہینے ان کے قسط نہیں دی وہ اپنا سامان لے کر کے بھاگ جائیں کہیں گے آپ نے اس کا کرایہ نہیں دیا ٹھیک پھر اس کے بعد جب دو یا تین مہینے لیٹ ہو جائے تو جو پینالٹی لگاتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ سود ہے اجتماعی جو مسئلہ چل رہا ہے نا وہ اس قسم کا جو ناجائز آپ اپنے طور پر کسی کو فریج دیتے دے اور سن تو لو یہ بات تو سمجھ لی میں نے آپ کی یا میری بھی تو سمجھیں جی ہاں تو اب آپ اپنا انفرادی مسئلہ بتا رہے ہیں کہ میں اگر ایسا کرتا ہوں کہ اگر وہ ایک دو مہینے لیٹ ہو جائے تو میں اس سے زیادہ پیسے نہیں لیتا اور جتنے کا فریج بکا ہے اتنا ہی میں قسطوں میں اس سے بیس مہینے یا پچیس مہینے لیتا ہوں شرم اس میں کوئی حرج نہیں اگر وہ ڈیفالٹر ہو تو آپ اس کو معاف کر دیں. دو تین مہینے قسم نہیں دے تو آپ اس میں زیادہ نہیں کر سکتے اگر زیادہ کریں تو وہ ظاہر ہوگا یہی ہے. آپ حضرات, بیپاری حضرات ہیں کچھ ہر بیپار میں یہ ہوتا کہ وہ دو مہینے کے ادھار پر آپ سے لیتا کپڑا لیا اس میں آپ نے دو روپے زیادہ لگا دی لیکن اگر اس نے دو مہینے میں ادا نہیں کیے فر کیجیے کہ وہ چار مہینے مانگتا تو جو کپڑا آپ نے بارہ روپے گز دیا اس کو آپ چودہ روپے کر دیں گے یہ اضافہ یہ صحیح نہیں اور یہ سود ہے